الصلاة والسلام علی يا رسول اللہ والد علی کا يا حابی قیا حبیب اما فلاد وسلام علی قیا نبی والد علی کا واس حابی قیا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمیزی شریف جلدو صفا 27 حدیث نمبر 484 484 فرمایا بروزی قیام لوگوں میں سے میری قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی ہی وبارک وسلم حبر سید فقی ابو سمر قندی رحمت اللہ تعالی علیہ تندی الغافلین میں فرماتے ہیں جو شخص عزاب قبر سے نجات چاہتا ہو جو شخص قبر میں تسکین چاہتا ہو جو شخص قبر میں آرام چاہتا ہو اسے چاہیے کہ چار چیزیں اپنے اوپر لازم کر لی اور چار چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی چار چیزیں چھوڑ دیں وہ چار چیزیں جو اپنے اوپر لازم کر کے بندہ عذاب قبر سے نجات پا جاتا ہے وہ کیا ہیں سنیے اللہ مجھے اور آپ کو توفیقہ فرمائے کہ ہم اس کی بجاوری کریں نمبر ایک نماز کی حفاظت نمبر دو صدقہ نمبر تین تلاوت قرآن کریم نمبر چار کسرت تسبیح حضرت سینہ فقیہ ابو سمر کندی رحمۃ اللہ, تعالی اللہ بہت, بہت بڑے عالم گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ چیزیں یعنی نماز کی حفاظت کرنا صدقہ کرنا تلاوت قرآن کریم کرنا کسرت تصبی کی سعادت حاصل کرنا قبر کی نورانیت کا سبب ہے یہ چار چیزیں قبر کی وس ات کا سبب ہے تو قبر کی نورانیت اور اس کا سبب یہ چار چیزیں تو قبر جو ہے وہ نورانی بھی ہوتی ہے روشنی والی بھی ہوتی ہے لائٹ والی بھی ہوتی ہے عام طور پر ویسے قبر اندھیری ہوتی ہے اور قبر تنگ بھی ہوتی ہے جس پر تنگ ہوتی ہے اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالتی ہے اور قبر وسیع بھی ہوتی ہے ستر گز وسیع ہو جاتی تحدے نگاہ وسیع ہو جاتی ہے میدان کی طرح وسیع و عریض ہو جاتی ہے مزید فرماتے ہیں وہ چار چیزیں جس سے بچنا اوائڈ کرنا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک جھوٹ یعنی جھوٹ سے بچنا عزاب قبر سے نجات کا ذریعہ آ ہے نمبر 2، خیانت خیانت سے بچنا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے نمبر 3، چغلی چغلی سے بچنا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے نمبر 4، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ <مید> بھی عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے جو یہ چاہتا ہے عذاب قبر سے بچے کیونکہ عذاب القبر حق بخاری شریف کے حدیث سے پاک قبر کا عذاب حق ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا تو عذاب قبر سے جو بندہ مومن بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے جھوٹ نہ بولے وہ خیانت نہ کرے وہ چغلی نہ کھائے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچے تو انشاءاللہ عزوجل عذاب خبر سے بچا لیا جائے گا نماز کی حفاظت کرنے والے کی خبر روشن ہو جائے گی نماز کی حفاظت کرنے والے کی خبر وسیع ہو جائے گی اور کتنی پیاری بات ہے مندی چینل کے ناظرین اے آشیک رسول جب آخری وقت آتا ہے نزا کا عالم آتا ہے مرنے کا وقت آتا ہے روح جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ایسے میں جو خوش نصیب وقتہ نماز کا پابند ہے حضرت عزرا عید ملک الموت علیہ سلام نظرہ کے عالم میں تشریف لا کر اسے کلمہ پڑھاتے ہیں کلمہ یاد دلاتے ہیں اسے سبحان اللہ کس کو جو نماز کا پابند ہے زکات دینے والے ملتے ہیں سخاوت کرنے والے ملتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے والے بھی نظر آتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بھی ہوتے ہیں حج کرنے والے بھی ہوتے ہیں مگر پکے نمازی کم ہوتے ہیں پڑھنے والے بھی بےچارے کبھی میچ کے چکر میں کبھی دوستوں کے چکر میں کبھی شادی کے چکر میں کبھی غمی کے چکر میں کبھی مصروفیت کے چکر میں کبھی بخار کبھی سفر کبھی کچھ کبھی کچھ کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں بہانے بہانے بہانے نماز نہ پڑھنے کے تو نماز کی حفاظت یہ ایسا پیارا عمل ہے اتنا پیارا عمل ہے کہ جب ہم اندھیری قبر میں ہوں گے کوئی مونس و غم خار نہیں ہوگا کوئی دوست نہیں ہوگا اس وقت نماز ہمارے لیے روشنی کا سبب بنے گی اور قبر میں یہ قبر کی وسعت کا سامان کرے گی نماز کی حفاظت پانچوں نمازیں اللہ تبارہ کا وتولا کی جانب سے پانچ نمازوں کی فرضیتیں یاد رکھیں جو چار پڑے وہ بھی بے نمازی ہیں اور بے نمازی کو قبر کے اندر تو بہت سخت سزائیں دی جائیں گی اللہ کی پناہ اور جو پڑھے گا پابندی کرے گا نماز کی حفاظت کرے گا خوشی میں غمی میں مصروفیت میں فراغت میں سفر میں قطر میں صحت مندی میں بیماری میں گاہک جتنے مرضی آ جائیں اس نے نماز نہیں چھوڑنے دوست جیسی بھی خوشخبیاں کر رہے ہیں یہ نماز چھوڑ کر نہیں جاتا نماز کی حفاظت کرتا ہے اور جب پڑھتا ہے فرائض واجبات سنن مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو نماز کی حفاظت کرے گا ان شاء اللہ عز و جل اس کی قبر روشن ہو جائے گی اس کی قبر وسیع ہو جائے گی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے کی خبر بھی وسیع کی جائے گی اور نور سے پر کی جائے گی زکت دینے والا فطرہ دینے والا قربانی دینے والا اور اپنے مال کو غریبوں پر دینے والا اپنے مال کو رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے اس موقع پر خرچ کرتا ہے دینی داروں کی مدد کرتا ہے مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کرتا ہے صدقہ دیتا ہے اللہ قلعہ میں کچھ دینا یہ صدقہ ہے کالا بکرا ہی مراد نہیں ہے کالی مرغی ہی مراد نہیں ہے کوئی آٹے کے اندر انڈا رکھ کر دینا ہی مراد نہیں ہے وہ سر کے اوپر سے چکر لگا لگا کر چیزیں دیتے ہیں یا گوش اس طرح وہ اپنے لینگویج میں کہتے ہیں اس کو وار رہے اس پر بھائی اللہ کی راہ میں جو چیز دیں گے وہ صدقہ ہے اور صدقہ دینے سے قبر کا اندھیرا دور ہوتا ہے قبر کی روشنی ملتی ہے اور قبر کی وسعت چوڑائی نصیب ہوتی ہے اور تلاوت قرآن کئی یہ بھی وہ مبارک عمل ہے کہ فرحان اللہ یہ مبارک عمل قبر کو روشن کر دے گا یہ مبارک عمل قبر کو وسیع کر دے گا کیا تلاوت قرآن قرآن پاک کی تلاوت کیجئے گھر میں قرآن رکھا ہوگا برکتیں ہوں گی گھر میں قرآن پڑھیں گے برکتیں ہوں گی بچوں کو قرآن پڑھائیں گے برکتیں ہوں گی دنیا میں آخرت میں نبا میں قبر میں حشر میں جنت میں قرآن پاک کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی چھ ہزار ہیں سو قرآن پاک کی اور جنت کے درجے بھی اتنے وہ دنیا میں کب تک ہم گلچھرے اڑائیں گے بھائی کب تک موچ کریں گے کب تک ہم جو سمجھ میں آتا کریں گے آخر موت ہے قبر میں جانا ہے ہزاروں سال شاید قبر میں رہنا پڑے اس کے بعد کیا امرت قائم ہوگی اور پھر پچاس ہزار سال کا دن پھر جنت یا دو زخ جو رب چاہے گا تو نیکا مال کریں بلاوت قرآن قرآن سے دل لگائیں قرآن سے محبت کریں حضرت عبداللہ ابن عمر دی اللہ تعالی نما ایسے عاشق کے قرآن تھے سلحان اللہ آپ جب تک ایک مقررہ حصہ قرآن کا تلاوت نہ کر لیتے کسی سے بات نہیں کرتے تھے سرحان اللہ اور کیسے کیسے آشی کے قرآن گزرے ایک رت میں پورا قرآن پڑھ تھے اللہ پر. ایسے ایسے آشی کے قرآن گزرے سبحان اللہ جیسے میرے آقا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی قرآن پاک پڑھتے تھے نا اب روتے تھے گریہ ازاری کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعلق قرآن پاک پڑھتے نماز کے اندر آپ پر گریہ داری ہو جاتا روتے اشکماری فرماتے مسجد نبوی میں آپ نماز نماز کی امامت فرماتے تو حالت نماز میں کلاوت کے دوران قرآ کے دوران آپ کے رونے کی آوازیں مسجد نبوی کے باہر سے سنائی دیتی تھی اللہ اکبر ہمارے آقا مولا مشکل کشاہ علی المرتضی کر اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تو ایسے عاشی قرآن ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کون سی آئے کہاں نازل ہوئی ہے سبحان اللہ اور قرآن پاک کے کیسے ماہر قرآن کو کتنا سمجھنے والے مولا مشکل کشاہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سور فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹوں کو بوجل کر دوں یعنی اتنا لکھوں کہ اس کی جو جلدیں بنے نا کتابیں بنیں وہ ستر اونٹوں پر لادی جائیں وہ. اتنے بڑے عالم تھے قرآن کے میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعلن ہو سحان اللہ ایسے عاشق کے قرآن تھے مرحبا کہ جب آپ پر باغیوں نے حملہ کیا آپ اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا میرے آکا امام حسین رضی اللہ تعلن ہو کیسے عاشق کے قرآن تھے سبحان اللہ یہ ہمارے آکان ہیں یہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہیں قرآن سے کیسی محبت ہی, کیسا لگاؤ تھا کیسا انداز تھا سبحان اللہ سر مبارک آپ کا تن سے جدا کر دیا گیا اور سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا اس وقت بھی میرے امام قرآن تلاوت کر رہے تھے سبحان اللہ امیر اللہ سنت نے بڑی پیاری بات اس موقع پر نظم کی تلاوت روشنی اور لائٹوں کا سبب بنے گی قبر کی تلاوت قبر قرآن پاک کی تلاوت قبر کو وسیع کر دے گی اور کثرت تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سرحان اللہ،, اللہ یہ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ, اللہ العظیم یہ پڑھیں تسبیح فاطمہ پڑھیں نماز کے بعد سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑیں دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ ان قبر میں روشنی نصیب ہوگی قبر کی وسعت نصیب ہوگی تو چار چیزیں یہ جو اداب قبر سے نجات چاہے وہ اس کو اپنا لے قبر میں راحت چاہے وہ اس کو اپنا لے قبر میں آرام چاہے وہ ان کو اپنا لے جو چیزیں دنیا میں لگژریز کا باعث بنتی ہیں دنیا میں عیاشیوں کا سبب بنتی ہیں راحتوں کا سبب بنتے ہیں اس کو تو اپنانے کے لیے سب تیار ہیں مگر قبر و آخرت کی طرف توجہ نہیں حاصل کر دیا ہمیں نفس نے اور ہمارے معاشرے نے اور شیطان نے اللہ کی پناہ تو چار چیزیں نماز کی حفاظت صدقہ تلاوت قرآن کریم کثرت تسبیح یہ چار چیزیں قبر میں روشنی بھی کرتی ہیں اور قبر کو وسیع بھی کرتی ہیں وہ چار چیزیں جن سے بچنے پر عذاب قبر سے ناجات ملے گی وہ چار چیزیں کون سی ہیں پہلی ہے جھوٹ جھوٹ چھوڑ دے آپ کہیں یار کاروبار پھر کیسے کروں گا سچی بات کر دوں گا تو پھر کاروبار کیسے چلے گا اللہ کے بندے تو جھوٹ بول یا سچ بول یا جو کر جو تیرا رسک مقدر ہے وہی ملے گا نہ اس سے کم نہ زیادہ تیری مرضی تو جس انداز سے رسک حاصل کر لے اور ساری جھوٹ بول کے لے گا تو اچھا تھوڑی تیرے ہٹ میں تو جھوٹ بولنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنس جاتی سچ کا الٹ جو ہے نا اس کو جھوٹ کہتے اور جھوٹا چور امت علیہ سنت کا نسالا پڑے جھوٹ کی مثالیں بھی ہیں وہ جھوٹ بولنے سے تو بس وہ جیسے ایک ابتلا یہاں ہے نا استقفر بیٹا جلدی جلدی آجا بلی آ گی وہ نہ آ کہیں کتا نہ آ جائے بہ آ جائے گا وہ ڈراتے بچوں کو جھوٹ بول رہے استقف فراہ تجے فلاں چیز لے کر دوں گی آجا جھوٹ ہے بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی کہہ دو کہ ابو گھر نہیں تو بچے کو تربیت ہیں آپ دے رہے بچہ پھر آپ ہی کے ساتھ یہ کام کرے گا کہ بیٹا کہاں گیا تھا ابو میں تو مسجد کی طرف گیا تھا اور گھوم گیا تھا دوستوں کے ساتھ اللہ کی پناہ تو اگر عذاب قبر سے بچنا ہے جھوٹ سے بچنا ہوگا جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی اللہ کرے شروع ہو جائے وہ جھوٹ سے بچیں گے عذاب قبر سے بچیں گے ان شاء اللہ خیاانت کسی نے کوئی امانت دی اس کے اندر ہم نے ترکیب کر لی اس میں تصرف کر لیا اس کو استعمال کر لیا آپ کے ملک تھوڑی کی وہ چیز کہ بعد وہ امانت اگر رکھوا گیا نے استعمال کیا بغیر اس مالک کی اجازت کے تو یہ خیانت ہے اور خیانت جو کرے گا عذاب قبر میں پھنسے گا خیانت سے بچے گا انشاءاللہ شاء عذاب قبر سے بچے گا تیسری بات چگلی چگلی سے بچنے والا ان شاء اللہ ازاب قبر سے بچے گا چگلی کیا ہے ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کیا نیت ہے کہ دونوں لڑیں آپس میں عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے اور مرد بھی پیچھے نہیں ہے اللہ کی پناہ تو چغلی یہ اذاب قبر میں پھنسا سکتی ہے اور چغلی سے بچنا اذاب قبر سے بچائے گا چوتھی بات جس کے بچنے سے ازاب قبر سے بچنے کی صورت بنے گی وہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا اب جو کھڑے ہو کے موتے گا تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے کیسے بچے گا اور ڈبلو سی میں بھی اگر وہ اسمجا وغیرہ کرتا ہے تو اس میں بھی احتیاط کی حاجت ہوتی ہے کم گہرے ڈبلو سی میں چھینٹیں اڑ کر آئیں گی تو ڈرنا چاہیے ازاب قبر کا سبب ہے ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچے تو انشاءاللہ اللہ عذاب قبر سے ہم بچیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری دنیا بھی آفیت سے گزرے ہماری آخرت بھی آفیت کے ساتھ رہے اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے اور جو عذاب قبر سے نجات پانے والے ہیں ہم اس میں شامل ہو جائیں جن کی قبر جنت کا باغ بنے گی جنتی خوشبوئیں آئیں گی جنتی کھڑکی کھلے گی تحد نظر جنت وہ قبر میں سے کرتے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے کہ جن کی قبر کے اندر سانپ اور بچو جہنم سے آ جائیں گے جھرم کی آگ آ جائے گی جھرم کی کھڑکی کھل جائے گی اور قبر اس کی ان کی پسلیاں توڑ پھوڑ دے گی ہمیں اللہ ان میں سے نہ کرے اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے جھوٹ خیالہ چگلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والا ان شاء اللہ عز و جل عذاب قبر سے بچے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین بجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم